بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ انزل على عبده ولم يجعل له عوجا سب تعریف خدا ہی کو ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی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 اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے ما جس میں وہ ابد آباد رہیں گے اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ خدا نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے ما من وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبْغَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے موہ سے نکلتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ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 جب ووٹ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمان اور زمین کا مالک ہے ہم اس کی سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی ہلا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 وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُم لَتَسَ أَلُ بَيْنَهُم قَالَقَائِلُ مِنْهُم كَمْ لَ بِسْتُم قالَاُلَ بِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَضَ يَمِن قَاوا وََبُّكُمْ أَلَموا بِمَا لَ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا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 أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم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 اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا اللہ ایش اللہ ہوں اکل اب کا ادا نصیتا من هذا رشدا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 مالہ کوئی اب سی بھسم می دلی گیوں شی کمی آہد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 الیک من من کتاب ربک ولن تجد من ملتحدا اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور اس کے سوا تم کہیں پناہ بھی نہیں پاؤ گے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 وم افل پو آدلی ن تدالیمی ناو آہا پیم بِهِمْ د وَإِن يغاثوا بما بئس اور کہہ دو کہ لوگو یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تو جو چاہے ایمان لائے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 تجریمی تختیفی من اص یو حل نفیغ من اصبیل بسونتی بن خوب مس فِيهَا عَلَى نِعْمَ وَحَسُنَتْ <مُرتفقا> ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے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 وم اگن نس ایماؤلا ادیتو ایلا وبیلا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا لن ملب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 خلقك من تراب ثم من ثم سواك رجلا تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہیں پورا مرد بنایا احد مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا ہی میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ اَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاءاللہ لا قوة الا باللہ کیوں نہ کہا اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتے ہو فَعَسَا رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا جنتی کا ویو سلا علیہ خوشبانہ یو اسلیہ خوشبہ بے حسن ضلع کو تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے اویو فل یا اس کی نہر کا پانی گہرا ہو جائے تو پھر تم اسے نہ لا سکو وَأُحِيطَ بِثَمَدِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي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 ولم تكن له ينصرونه من دون وما كان منتصرا اس وقت خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا لِلَّهِ لکل خوب یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب خدا برحق کی ہے اسی کا سلا بہتر اور اسی کا بدلہ اچھا ہے وہ غریب لگ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ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 کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لتنا الْكِتَابِ كَبِيرَةً إِلَّا کبی وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور امنوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی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 اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا قُلْنَا ابلا اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا جدو كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ فس أَمْرِ رَبِّهِ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 اور جو آمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں سقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے وَرَبُّكَ غفور ذُو الرَّحْمَنَ لَوْ يُآخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ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 فلم وزا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا آتی نا گد انا لق لقینہ میل سفرینا لق لقین سفرینا ہان جب آگے چلے تو موسا نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ اس سفر سے ہم کو بہت تکان ہو گئی ہے کو لو ایو نل سوتی وم انی ہولش کو منی الش کو ان کو وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا اس کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو مائے مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھولا دیا اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا رستہ لیا قَالَ ذَلِكَ مَا كُمْ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 وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت یا نعمتِ بلایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا موسا نے ان سے جن کا نام خزر تھا کہا کہ جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں لن خزر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گی وہ اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہو موسا نے کہا خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیے گا اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا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 حَتَّىٰ اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرَا تو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خزر نے کشتی کو پھار ڈالا موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے پھارا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی کال علم نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے کالی موسا نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ دھالی اذا فلا کو ادا لقیا گلا مقتل تفسم بغوری نفس لق تش نو پھر دونوں چلے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 حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ احل فی پو گوا فو ائی یو بو گھوما فو جدہ فی حا جا وئیں یری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 تو فکا نتلی مساکین یا نو اہم ملک وکا نوغ اہم ملکین تنسب کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی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 جو پاک تینتی میں بہتر اور محبت میں زیادہ قریب ہو وَأَمَّا فکا فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ تخت ضلع وکا نہ ابو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 كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا حقيقه الحال يوثي اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی ثم اتبع سببا پھر اس نے ایک اور سامان کیا حتى اذا بلغ بين الصدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا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 میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخو حتی اذا جعل نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا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 اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اف ہس بلین اولیا جہن نہ بل کافری نا نزولا کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں الَّذِينَ ضَلَّ سَعْجُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا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 آمنوا كانت لهم نزلا جو لوگ ایمان لائے اور عمل نے کیے ان کے لیے بہشت کے باغ مہمانی ہوں گے لا يبغون عنها ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہو سمندر ختم ہو جائے اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں قُ